مترین اور اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاظہ کہتے ہیں جس کا حکم حیض سے مختلف ہے حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں تاہم روزوں کی کذاب ہم روزوں کی کزاب بعد میں ضروری ہے مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے البتہ بوس و کنار جائز ہے اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع سے مانیہ تھا ہے بہوال ابن کثیر پھر جب وہ پاک ہو جائیں اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ایک خون بند ہو جائیں یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے ابن حضم رحمہ اللہ اور بعض امہ اس کے قائل ہیں دوسری معنی ہے خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں اس دوسری معنی کے اعتبار سے عورت جب تک غسل نہ کر لے اس سے مباشرت حرام رہے گی امام شوقان رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے بحوال فتح قدیر ہمارے نزدیک یہی دوسرا قول راجح ہے پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے یعنی شرم سے کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی فرج شرمگاہ کی اجازت ہے نہ نہ کہ کسی اور حصے کی اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دوبر کا استعمال حرام ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید سراحت کر دی گئی ہے پھر یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مدبرہ مباشرت کی جائے تو بچہ بھنگا پیدا ہوتا ہے اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو چت لٹا کر یا پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر جس طرح چاہو جائز ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو بحوال صحیح بخاری 4528 نمبر حدیث و صحیح مسلم حدیث نمبر 1435 بعض لوگوں نے اس سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جس طرح چاہو سے وطیں فی الدبر کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور یہ کھیتی موض ولد صرف فرض ہے نہ کہ دبر بہرحال یہ غیر فطری فعل ہے حدیث میں ایسے شخص پر لانت کی گئی ہے من سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹھ و مسند احمد دوسری جلد چار سو اناسی نمبر حدیث و صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انانوے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تجعلوا الله عضوا لايمانكم ان تبروا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لئے استعمال نہ کرو یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فور حلیم اور تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلے والا ہے اشر فہم فن اللہحیم جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ چار ماہ انتظار کریں پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم والا ہے وإن عزم الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ اللہ عَلِيمٌ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن عورتیں تین اور متعلقہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا فلاں سے نہیں بولوں گا فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو, تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو کفارہ قسم کے لئے دیکھیے سورہ معدہ آیت نمبر 99 پھر یعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہوں البتہ عمدن جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے پھر ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے ایک ماہ یا دو مہینے مثلا تعلق نہیں رکھوں گا پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا اور اگر چار مہینے سے زیادہ مدت کی اور اگر چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں اسے چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے پہلی صورت تعلق قائم کرنے کے پہلی صورت تعلق قائم کرنے میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو بحوالۂ تفسیر ابن کثیر پھر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ احناف وغیرہ کا مسلک ہے بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی جس پر تعلق نہ قائم کرنے کی صورت میں اسے عدالت بھی مجبور کرے گی جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے بحوال ابن کثیر پھر اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وض حمل ہے جیسے جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے آئسہ بھی نہ ہو یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا اور صغیرہ بھی نہ ہو جس کو ابھی حیض نہیں آیا ہے کیونکہ ان دونوں کی عدت تین مہینے ہے گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروع جس کے معنی تہر یا تین حیض کے ہیں یعنی تین تہر یا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے سلف نے قروع کے دنوں ہی صلف نے کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں اس لیے دونوں کی گنجائش ہے بہوان ابن کثیر و فتح القدیر جبکہ راجہ یہ ہے کہ قرب مانا حیض ہے نہ کہ مانا طہر پھر اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں حیض نہ چھپائیں مثلاً کہیں کہ طلاق کے بعد مجھے ایک یا دو حیض آئے ہیں درآن حال یہ کہ اسے تینوں حیض آ چکے ہوں مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو تین حیض آ چکے ہیں جبکہ واقعتا ایسا نہ ہوتا کہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے اسی طرح حمل نہ چھپائے کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کے صورت میں نصب میں اختلاط ہو جائے گا نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منصوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے پھر رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاون کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے پھر یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مطلب مرد اور عورت جن کے پورے کرنے کے دونوں شران پابند ہیں تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے مثلا فطری قوتوں میں جہاد کی اجازت میں میراث کے دگنا ہونے میں قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق و رجوع وغیرہ میں الله تعالى فرماته الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ طلاقِ رجعی دو مرتبہ ہے پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو اللہ یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکے قائم نہ رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فی وہ فی میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے یہ اللہ کی حدیں ہیں سو تم ان سے آگے نہ بڑھو اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں زمانے جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلے یہ دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا علاوہ ازیں اللہ تعالی نے قلقاتین دو طلاقیں نہیں فرمایا بلکہ اب مرتان طلاق دو مرتبہ فرمایا جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ کے وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الٰہیہ کے خلاف ہے حکمت الٰہیہ اسی بات کی مقتضی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے یہ حکمت ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق رجی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے جیسا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے جو حدیث سے ثابت ہے نہ کہ تینوں کو بیک کے وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا اضالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطۂ نظر ہے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ایک مجلس کی تین طلاقیں اور اس کا شرعی حل یہ کتاب چھپی ہے متبوہ ادار السلام پھر یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسایا جائے پھر یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے کر پھر اس میں خلا کا بیان ہے یعنی عورت خاون سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاون عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاون کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اس نے اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس اور دو ہزار دو سو انتیس وہ جامعہ حدیث نمبر گیارہ سو پچاسی و سنن النسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بانوے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچیس عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاون سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی بہ حوالے ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فایطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانطلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظننا ان يقيم ما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم پھر اگر وہ خاوند ایسی اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی بی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں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 واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحکمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء علیم اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیاتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا اور تم اللہ کی آیتوں کو ہسی مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر ذالکم ازکا لکم واطہر والله یعلم و انتم لا تعلمون اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لانتی فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے بہوال جامع ترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو انیس و سنِ نسائی حدیث نمبر تین حلالے کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے زناکاری کاری ہے اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی بعض حضرات اس آیت سے حلالہ مروجہ کا جسے حدیث میں لانتی فعل قرار دیا گیا ہے اس بات کرتے ہیں ان کی یہ شوق چشمانہ جسارت قرآن کریم کی مانوی تحریف ہے فن اعودب المنہد اب قلا قمر میں مبتلا کیا گیا میں بتلایا گیا ہے کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہیں اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر معلوم ہوتی ہے بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے یا نکاح کر لیتے یا مملوک کو آزاد کر دیتے پھر کہتے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اللہ اللہ نے اسے آیات الہی سے استحضاء قرار دیا جس سے مقصود اس سے روکنا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چورانوے اور جامعہ ترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو چوراسی اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار, دو ہزار انتالیس اس میں پھر اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاون بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری بہوال صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیس اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے اس کی مزید تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے مثلا لا نکاح الا بھی ولی مسند احمد چوتھی جلد 413 نمبر حدیث و سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار پچاسی و جامع الطرمیزی حدیث نمبر گیارہ سو ایک و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر اٹھارہ سو اکاسی و راول غلیل چھٹی جلد دو سو پینتیس صفحہ صحاح الالبانی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں اس کا مطلب یہی ہے اس حدیث کا ایک اور روایت میں ہے ایوما امراعت نق حت ادنی ولیحہ فنکا نکاح ہوا باطل فن کہا ہوا باطل فن باطل, فنکاح باطل, فنکاح باطل بحوالِ مسند احمد چھٹی جلد ایک سو پینسٹھ نمبر اور ایک سو چھیاسٹھ نمبر حدیث و سنن عبی داود حدیث نمبر دو تریاسی و جامع الترمی حدیث نمبر گیارہ سو دو و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر اٹھارہ سو اناسی و اروا الغلیل چھٹی جلد دو سو تریلیس نمبر حدیث و صحاح وید الابانی حدیث کا مطلب ہے جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا پس اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی دیگر محدثین کی طرح صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے بحوال فست فتح الباری فیض الباری جلد نمبر چار کتاب النکاح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضا مندی کو بھی ضرور محفوظ ملحوظ رکھیں اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعۂ عدالت نکاح فسخ, فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے اگر عورت من مانی طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق کے ولایت سے محروم کر کے ولی آباد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی فعین اشترو فسلطان ولیم اللہ ولی بہوال ارو الغلیل چھٹی جلد دو بس اگر ولی آپس میں لڑیں تو بادشاہ اس عورت کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں وصل اللہ علی نبینا محمد وال علیہ وصحب اجمعین